حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے نافع میرے خون میں جوش ہو گیا ہے اس لیے کوئی حجامہ لگانے والا تلاش کرو اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا عمر رسیدہ بوڑھا اور کم سن بچہ نہ لانا